کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے یہ تو آشوب ناک صورت ہے کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے یہ تو آشوب ناک صورت ہے انجمن میں یہ میری خاموشی انجمن, انجمن میں یہ خاموش میری خاموشی, خاموشی. بردباری نہیں ہے میری خاموشی نہیں ہے بحشت ہے برد باز بردباری نہیں ہے وحشت ہے تج سے یہ گاہ گاہ کا شکوہ تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوہ جب تلک ہے بسا غنیمت ہے تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوہ جب طلب ہے بسا غلامت ہے خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں یہ عذیت بڑی عذیت ہے خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں یہ ازیت بڑی عزیت ہے لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے لوگ مصروف جانتے, جانتے ہیں مجھے یا میرا غم ہی میری فرصت ہے لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے یا میرا غم ہی میری فرصت ہے عرض کیا ہے کہ تنز پیرا تبسم میں طنز پیرا تبسم میں اس تکلف کی کیا ضرورت با ہے با با با با با تنز <Multi> <McGee> پیرا تبسم اس تکلف کی کیا ضرورت ہے اس تکلف ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا ہم نے دیکھا. دیکھا, یہ دیکھا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے ہم نے دیکھا वा, वा, वा। تو ہم نے یہ دیکھا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے وار کرنے کو جان سار آئیں وار کرنے کو جان سار آئے یہ تو اشار ہے عنایت ہے وار کرنے کو جان سار آئے یہ تو ایثار ہے عنایت ہے عرض کر رہا ہوں کہ گرم جوشی اور اس قدر کیا بات گرم جوشی اور اس قدر کیا بات کیا تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہے واہ واہ سر کیا بات سے کچھ شکایت ہے مجھ سے کچھ شکایت ہے اب نکل آؤ اپنے اب نکل آؤ اپنے اپنے اندر سے گھر میں سامان کی ضرورت ہے اب نکل آؤ اپنے اندر سے نکل آؤ نے اندر سے با, با. گھرم میں سامان کی ضرورت ہے آخری شرط کہ آج کا دن بھی عیش سے گزرا آج کا دن بھی عیش سے گزرا سر سے پاتک بدن سلامت ہے آج کا دن بھی عیش سے گزرا سر سے پاتک بدن سلامت